بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں ختم نبوت کورس کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے اور ہمارے سبق کا عنوان ہے منصبِ ختم نبوت کا اعزاز دوستوں جس طرح اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اعزازات سے نوازا یعنی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا سید الانبیاء بنایا اور معاج کی رات اپنے پاس بلانے کا شرف بخشا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا اعزاز بھی عطا فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں دوستو قرآن مجید میں ذات باری تعالیٰ کے متعلق رب العالمین یعنی تمام جہانوں کے رب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت العالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت قرآن ایک مجید کے لیے ذکر للعالمین اور بیت اللہ شریف کے لیے للعالمین فرمایا ہے اس سے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی آفاکیت و عالمگیریت ثابت ہوتی ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسفِ ختم نبوت کا اختصاص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ پہلے تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے علاقے مخصوص قوم اور مخصوص وقت کے لیے تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالی نے کل کائنات کو آپ کی نبوت و رسالت کے لیے ایک اکائی یعنی ون یونٹ بنا دیا دوستو جس طرح کل کائنات کے لیے اللہ تعالی رب ہیں اسی طرح کل کائنات کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اختصاص ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جن چھ خصوصیات کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ارسل تو الاخل کی کافہ و مبین نبی یون جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا حوالے کے لیے مشکات ص صفحہ پانچ بارہ بابو فضا سید المرسلین اور صحیح مسلم جلد نمبر ایک صفحہ ایک کتاب المساجد ملاحظہ ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے آپ کا قبلہ آخری قبلہ ہے آپ پر نازل شدہ کتاب آخری آسمانی کتاب ہے یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منصب ختم نبوت کے اختصاص کے تقاضے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پورے فرما دیے چنانچہ قرآن مجید کو ذکر للعالمین اور بیت اللہ شریف کو العالمین کا اعزاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت قرار پائی جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انا آخر الانبیاء وانتم ان تم آخر العم کے میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو حوالے کے لیے ابن ماجہ صفح 297 ملاحظہ ہو دوستو حضرت علامہ جلال الدین سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ پاک کتاب خسائص القبرہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصوصیت قرار دیا ہے اسی طرح امام الصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء میں آ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص فضائل و کمالات میں سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی کمال ہے تو دوستو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہو گیا کہ ختم نبوت کا اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے لہذا اگر کوئی شخص اس ختم نبوت کے معنی میں کسی قسم کی تعویل کرے یا کسی بھی قسم کی انکار کا مرتکب ہو تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کے کفر میں کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہ جاتا اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کے اندر کمی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے نے جرم سے بچائے اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ